صلیات والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک یا نور اللہ شان شیخ خوشخصال پاک علیہ حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال اذا نسیتم شیئا فصلوا علیی تذکرہ ان شاء اللہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو وہ چیز انشاءاللہ شاء اللہ از وجل تمہیں یاد آ جائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ ولا علیہ و صحبی وبرکم تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے بہت سارے فیوز و برکات ہیں اور ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو بھولنے کا مرض ہو نسیان کا مرض ہو تو وہ بھی انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے دور ہو جائے گا مدنی پنسورہ امیر علیہ سنت کی بہت پیاری کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو پر ہے اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہو تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے جو بھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کا قوی ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا اللہ وسلی مبارکین محمد ان نبی الکاملا یا کمالی کا وا وعدد کمالی تو یہ درود پاک جس کو نسان کا مرض ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے تو انشاءاللہ اللہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یاشقان رسول ماہ رجب المرجب اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اس ماہ مبارک کی چھ تاریخ کو سلطان الہند وارث النبی خواجہ خاجگان گان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا اسے پاک مدنی چینل پر منایا گیا الحمد پندرہ تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعلّہ کا عرص مبارک اور بائیس رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعلّہ کا عرس مبارک ہوا آج پچیس رجب المرجب پچیس رجب المرجب کو شہیدان دعوت اسلامی کا عرس کیا جاتا ہے مرکز الاولیاء لاہور میں غالباً انیس سو پچانوے میں امیر علیہ سنت پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا امیر علیہ سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے سنتوں کی خدمت کے لیے اور عمر عطا فرما دی نتیجے میں دو مبلغین دعوت اسلامی شہید ہو گئے تو پچیس رجب تھی تو آج ان کا یوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو اس ماہ معراج میں ستائیسویں شب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے چشمان سر سے اپنے رب از وجل کا دیدار کیا آپ کو معراج ہوئی اور یاد رکھی یہ معراج جو ہے یہ جسم و روح کے ساتھ تھی منامی معراج یعنی خواب کی معراجیں تو پیارے اکالی سلا تو سلام کو نہ جانے کتنی ہوئیں یہ جسمانی معراج تھی سورہ بنی اسرائیل میں پندرہ و پارا آیت نمبر ایک ارشاد ہوتا ہے سبحان اللذی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 جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے یاشکان رسول راتوں رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا یہ نہیں کہا کہ روح کو لے گیا بندے کو لے گئے مفسرین نے بڑی عشق بڑی بات کی جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب مہراج بلند ترین مرتبوں پر فائز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوخ فرمایا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کیا آیت نازل ہوئی سبحان اللدی افروب یا سمی بصیر پاکی ہو اسے جو رات وہ رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اچھا تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے تو یاد رہے معراج شریف بیداری کے حالت میں ہوئی اور جسم و روح کے ساتھ ہوئی آیا تو احادیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے اور امیر علیہ سنت تو فرمایا کرتے ہیں ایسی منت والے ہیں ایسی سوچنے والے ہیں نہیں جب بڑے بڑے جلہ صحابہ کرام یہ فرمائیں تو ہم ماننے والے ہیں تو معراج مصطفیٰ اعلان نبوت کے گیارہویں سال ستائیس رجب المرجب بروز پیر رات کے آخری حصے میں عین بیداری کے حالت میں ہوئی اور یہ جسمانی معراج اس آیت مبارکہ کا آغاز سبحان اللہی کہہ کر اللہ تعالی نے اپنی پاکی بیان فرمائی یہ کلمہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ واقعہ معراج بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے انسانی عقل سے بالا ہے اسی لیے فرمایا سبحان اللہ یعنی یہ اس کے ارادے سے ہوا میراج اس کے ارادے سے ہوئی جو عجز سے پاک ہے ہر طرح قادر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے جسم اطہر کا اوپر کی طرف جانا کر آگ و زم حریر سے سلامت گزر جانا آسمانوں میں داخل ہو جانا جنت و دوزک کی سیر فرمانا پھر اس قدر جلد واپس آ جانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر رب قدیر کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں تو اس آیت کا آغاز کیا گیا سبحان اللہ دی تو اللہ حضرت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تو انتہائی عجیب آیات بینات ہیں اتنی بات کہ کفار مکہ پر حجت قائم فرمانے کے لیے ارشاد ہوئی کہ شب کو مکہ معظمہ میں آرام فرمائیں صبح بھی مکہ معظمہ میں تشریف فرماؤں اور رات رات بیت المقدس میں تشریف لے جائیں اور واپس تشریف لائیں تو کیا کم عجیب ہے اس لیے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیے کہ ذرا سی دیر میں آسمانوں کی سیر کر کے آپ واپس بھی تشریف لے آئے اور ہمارے آقا علی سلا تو اسلام کو اس سیر کس نے کرائی ان کے رب عز وجل نے تو استغفر اللہ کوئی اللہ تعالی پر اعتراض کرے گا کہ اللہ کیسے لے گیا تو اللہ تو بے شک قادر ہے اور رہی بات روحانی میں عراج کی یہ تو آقا کی عطا سے ان کے غلاموں کو بھی نصیب ہوتی ہے جی ہاں ایک حکایت سنیے حضرت شیخ شہاب الدین سور وردی رحمتہ اللہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ ایک سنار تھا گولڈ اسمتھ تھا اور کسی پیر صاحب کا مرید تھا یہ بزرگوں کا پہلے سے طریقہ ہے کہ وہ کسی کے بیت ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں اس سنار کا کام یہ تھا کہ صوفیہ کرام کے مسلح جامع مسجد میں لے جاتے اور انہیں بچھاتے تھے جب نماز جمعہ ہو جاتی تو ان مسلوں کو وہ خانقاہ لے آتے ایک جمعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مسلموں کو جامع مسجد لے جانے کے لیے اکٹھا کر کے باندھ دیا اور دریائے دجلہ جو کہ بغداد شریف میں ہے وہاں حوصلے جمعہ کے لیے چلے گئے پانی میں غوطہ لگایا کہاں تھے بغداد میں جب سر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نجلا نہیں ہے کوئی اور جگہ ہے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے لوگوں نے کہا یہ تو مصر ہے بڑا تعجب ہوا پانی سے نکلے شہر میں آئے ایک سنار کی دکان کے پاس چلے گئے جسم پر ایک کپڑا تھا جو ستر کو ڈھانپے ہوئے تھا تو شاپ شاپکیپر نے دکاندار نے محسوس کیا یہ آدمی سنا رہے باتوں ہی باتوں میں پتا بھی لگا لیا کہ یہ شخص اس فن کا ماہر ہے تو دکاندار نے اس کی عزت کی تقریم کی گھر لے گیا پھر کچھ عرصے بعد بیٹی سے نکاح کیا سات سال تک ابن سکینا رحمت اللہ علیہ وہاں رہے تین بچے بھی ہوئے اتفاق سے وہ مرید اسی کے پانی کے پاس سے گزرا تو نہانے کے لیے پانی میں پھرغوتا لگایا جب پانی سے سر نکالا تو اب دریائے دجلا پر اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سات سال پہلے سیون ایئرس اگو سات سال پہلے ڈبکی لگائی تھی کپڑے رکھے ہوئے تو اب وہ کپڑے پہن کر خانکاہ پہنچے مسلوں کو اسی حال میں پایا جس طرح سات سال پہلے تھے نے کہا جلدی کرو کچھ لوگ صبح سویرے جامع مسجد جا چکے ہیں پھر مسلوں کو لے کر جامع مسجد لے گئے نماز پڑی خان کا واپس ہوئے تعجب حیرانی کہ بچوں کی امی سے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے تم نے مچھلی بھوننے کے لیے کہا تھا مچھلی تیار ہو چکی ہے وہ مہمانوں کو لے آئے سب نے مچھلی کھائی اب یہ مرید جو ہے جو سنار تھا اپنے پیر صاحب کے پاس شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا سارا واقعہ سنایا حضور میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے دریائے دجلہ میں ڈبکی لگائی نکلا مصر میں اور سات سال وہاں رہا دوبارہ ڈبکی لگائی تو پھر دریائے دجلہ پر پہنچ گیا اور یہاں وہی سب کچھ معاملہ ہے جو سات سال پہلے تھا شیخ نے فرمایا مصر جاؤ بچوں کو لے آؤ. وہ شخص گیا اور اہل و عیال کو لے آیا پھر اپنے پیر صاحب سے پوچھا تمہارے دل میں پیر صاحب سے پوچھا تمہارے دل میں کچھ وسوسہ تھا جن کا ہاں مجھے معراج مستفیٰ کے بارے میں وہم ہوا کرتا تھا کہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر اتنی سی دیر میں اتنی مسافت کیسے طے کر لی اتنا لانگ ڈسٹینس کیسے طے کیا تو شیخ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے شک و شبے کو دور فرما دیا سبحان اللہ کیا شان معراج مصطفی اللہ حضرت کے خلیفہ جمیل الرحمان رضوی فرماتے ہیں ممکن ہی نہیں اکل دو عالم کی رسائی ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی اے سادیا اللہ نے رتبہ شب میرا اے سادیا دیا او نوت با شب میر تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ تر ایک پل میں یہ تے ہو گیا رستہ شب میں راج اکالی سلا تو نے تفصیل سے سیر کی مسجد اقسا کی آسمانوں کی بیت المحمور پر پہنچے سدرت المنتہا پر پہنچے لا مقام پر پہنچے رب کا قرب حاصل کیا رب کا دیدار کیا رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا وہی نازل ہوئی اور پھر تشریف لائے مگر اس پر تعجب کی بات کیا ہے تفصیل سے کی سہر مگر اس پہ یہ کیلر تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ تلا ایک پل میں یہ تہ ہو گیا رستہ شب میرا ایک پل میں یہ تہ ہو گیا رستہ شب میراج اللہ کی عنات مرحبا, مرحبا برے آپ کی قسمت مر ہاسا کی رفع مرحبا ہسمان نبوت مرحبا میراج کی عظمت مرحبا برے کی سر مرحبا اقصا کی شوقت مرحبا نبیوں کی امامت مرحبا نبیوں کی امامت مرحبا میں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اے آشقان رسول حضرت سیدنا سلیمان علا نبی ولی سلاط وسلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے نا کہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سیدنا عاصب بن برقیہ رحمت اللہ علیہ نے حاضر کر دیا تھا وہ تخت کیسا تھا اسی گز لمبا اسی گز اونچا سونے چاندی کا انتہائی وزنی قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اتنا بڑا بھاری تخت پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے شام میں ایک ولی کی کرامت سے پہنچ گیا تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کا اپنا جسمان نورانی آج جسمان نورانی کے ساتھ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقسا وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے جائیں یقیناً ممکن اور ممکن ہی ممکن ہے تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ تلرا تفصیل سے اس پہ یہ ترا ایک پل میں یہ تہ ہو گیا رستہ شب میراج ایک پل میں یہ تہ ہو گیا رستہ شب میراج اعلی حضرت کے پیر و مرشد حضرت شاہ علیہ رسول ماہرا روی رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے والد شاہ عل برکات کی آغوش میں رہے اور آپ کو اپنے بڑے چچا حضرت اچھے میاں سے اجازت و خلافت تھی بدایون ہند کا ایک شہر اس کے ایک صاحب آپ کے مرید خاص تھے ایک دن سوچنے لگے میراج شریف چند لمحوں میں کس طرح ہو گئی کیونکہ سدرات المتہ تک پچاس ہزار سال کا راستہ اس سے آگے اللہ جانے کتنا فاصلہ تو یہ بزرگ جو تھے وضو فرما رہے تھے فورن مریض سے کہا میاں ذرا اندر سے تولیہ تو لائیے موصوف اندر تولیہ لینے گئے تو کھڑکی نظر آئی کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک باغ ہے بڑا ہرا بھرا سوچا کہ چلو اس کی سیر کرتے ہیں. اس باغ میں گئے تو ایک عظیم الشان شہر میں پہنچ گئے وہاں جا کر کاروبار شروع کر دیا شادی ہوئی بیس سال گزر گئے بیس سال اچانک حضرت کی آواز کان میں سنائی دی گئی تو گھبرا کر کھڑکی کی طرف بھاگے تولیا لیے ہوئے ٹاول لیے ہوئے دوڑے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابھی وضو کے قطرات چہرے پر ہی ہیں اور آپ کے ہاتھ ابارک بھی وزو کے پانی سے تر حیران رہ گئے تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا میاں وہاں بیس سال رہے شادی بھی کی اور یہاں ابھی تک وزو خشک نہیں ہوا اب تو مہراج کی حقیقت کو سمجھ گئے سان کیا شاہ نے میرے نبی کی ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی سادیا اللہ نے رتبہ باش میرا سر مگر اس پہ یہ تر ایک پل میں یہ تے ہو گیا رستہ شب میراج تو یہ مہراج مصطفیٰ خواب کی نہیں تھی بیداری کی تھی روح کے ساتھ نہیں تھی رو ہو بدن کے ساتھ تھی جسم کے ساتھ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے شہیدان دعوت اسلامی حاجی رحد رضا اتاری اور محمد سجاد رضا اتاری پر نور کی برسات ہو ان کی مغفرت ہو ان کے درجات بلند ہو اور ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا اللہ تعالی جذبہ نصیب فرمائے اللہ مبارک فی اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان امين امين امين بجاه النبي الامين صلى الله تعالی عليه و